شرو اللہ, اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنم والا ہے سب کو جیسا سچ بہ ہوا جیسا کلو بو نئی ہوا جیسا ار سوہ خوش یقین سلح ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتی ہیں اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں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 اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ ہوں گے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 يوم يتذكر الإنسان ما شعى وطردت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف نقام ربه ونهى النفس عن الهوى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 اس کا ٹھکانہ بہشت ہے یس لو نشی امر ہین چند ہے من مو میشن یوم می لم بسو